یقین اللہ ہی گانے اور گٹلوں کو پھاڑنے والا ہے الحی من وہ زندہ کو مردہ سے, والا، مردہ سے نکالتا ہے من حئی اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے ظارف اللہ یہی ہے اللہ فنّا تو فکوم تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی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 دانے اور جٹنیاں اور پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے چدرا مسلمان سے کافر پیدا کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا چا نے آفاقی ذرائع دی اور کہا ذالی اللہ یہ ہے اللہ جو یہ کام کرنے والا ہے تو انا تو خاتون تو تم کہاں بہائے جاتے ہو کہاں مارے مارے دیتے ہو کیسی عجیب بات ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ دیگر کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہو و وہ صبح کو کھاڑنے والا ہے سپیدہ صبح نمودار کرنے والا ہے اور اس نے رات کو آرام بنایا مرا قسط دا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا کا تقدیر العزی سلین یہ سب جاننے والے اور سب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 دن رات کا جو نظام ہے وہ غیر فکری سا ہے یعنی راتیں کئی کئی مہینوں پر وہ مہین بھی سورج نہیں نکلتا اور سورج نکلتا تو ڈوبتا ہی نہیں اور پھر جہاں سورج چند گھنٹوں کے لیے ڈوبتا ہے پھر دن نکل آتا ہے اگر پھر رات ہی رات کو سونا رکھے تو وہ پھر کیا کریں دن کو سونے پر بھی پابندی نہیں بلکہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دن کے وقت سونا جس کو کیرولہ کہتے ہیں قیلولہ پنجابی میں کہتے ہیں لاپتہ کرنا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے یہاں تو قیلولہ بھی کئی گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے قیلولہ تھوڑے سے آرام کو کہتے ہیں مثلا سمے لیں آدھا پونا گھنٹہ سونا اس کو قیلولہ کہتے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ وہ تھوڑی دیر میں اتر جاتی ہے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 جو اللہ نے رات میں رکھا ہے سو را قسم آنا سورج چاند کو اللہ نے حساب کا ذریعہ بنایا جن رات کا حساب سورج کے ساتھ ہوتا ہے دن اور رات کا حساب, کا حساب سورج کے ساتھ اسی طرح وقت کا حساب یہ بھی سورج کے ذریعے وقت معلوم کرنا سورج کے ذریعے نمازوں کے اوقات سب کا دار وزار کس پہ ہے سورج پہ سورج کے افق سے قریب آنے کی وجہ سے فجر طلوع ہوتی ہے روشنی سی پھیلتی ہے سورج اوپر چڑھاتا ہے شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت مطلب ختم سورج تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے سر سے ہٹتا ہے زور کا وقت مطلب شروع سایہ ایک مشل ہوتا ہے تو اثر کا وقت مطلب شروع غروب ہوتا ہے تو مگر کا وقت مطلب شروع اور غروب ہونے کے بعد افق کی جو شپت ہے لالی افق کی سرخی وہ غائب ہوتی ہے عشاء کا وقت شروع آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے یہ اوسط کا حساب سورج کے ساتھ دن رات کا حساب سورج کے ساتھ اور چاند کے ساتھ حساب رکھتا ہے مہینوں اور سالوں کا بال قبر قدر بولے کتاب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 وہی <تصفيق> ہے جَعْلَ لَكُمُ <دُوبِهَا> جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں لکھ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ظلمات بربل بہر تاکہ <تصفيق> تم برو بہر میں اس کے خشکی طریقے کے اندھیروں میں تم راستہ معلوم کرو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 تو بہار انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور سہولتیں پیدا ہوتی جا رہی ہے تو پہلے یہ جو ستارے تھے یہی جی پی ایس ہوتا تھا اور آج کے وقت یہی بندے کو پوزیشن بتاتا تھا کہ تم کدھر ہو اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیتیں بھی بڑی دی تھی وہ سہرا کے ریگستان کی ریت وہ اٹھاتے اور اس کی بو سونخ بتا دیتے تھے کہ یہاں سے پانی کم اس کا بکری دے رہا ہے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 فصلنا اس کے علاوہ ستاروں کے اور بھی کئی کام ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فاق فاق میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی ہے آسمان کو بذر کیا ہے اور سرکش شیطان سے حفاظت کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے لائف الجانے کوئی بھی شیطان جن آسمان سے کان لگا کے باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو پیچھے سے ستارہ ٹوٹ کے اس کے اوپر آ جاتا ہے نمون ہم نے جاننے والی رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھوڑ کھوڑ کر بیان کر دی ہیں وہاقی <invalidAUDIO> غلط اللہ نے دیے تھے اب ان قیل اللہ تعالیٰ شروع کرنے لگے ہے جس نے ایک جان سے پیدا کیا مستفر تو ایک پناہ گاہ ہے کرار گاہ اور ایک جائے امانت ہے سپردگی کی جگہ ہے نل آیا قومی یہ خون ہم نے سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا پھر اس کے ٹہرنے کی جگہ بنائی اور اس کے سونپنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد ماں کا پیٹ رحم شکم مادر اور سونپنے کی جگہ بات کی پشت کچھ لوگوں نے اس کے برعکس بھی کہا ہے یعنی کہ ٹہرنے کی جگہ باپ کی پشت باپ کی پشت میں لطفہ ٹھہرتا ہے پھر اسے سونک دیا جاتا ہے ماں کے رحم میں تو یہ مستوا سونپنے کی جگہ ماں کا رحم اور ٹھہرنے کی جگہ دنیا اور سونپنے کی جگہ کبڑ ماں کے رحم میں اس کو سونپا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں رہنے کے قابل ہو جائے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 علم رکھنے والے جاننے والوں کے لیے اور یہاں پہ سمجھ کا ذکر کیا کہ یہاں پر دماغ لڑا کے غور کر کے سمجھنا پڑتا ہے انکوسی دلائل کو اس لیے یقہ خون کا اللہ سبحانہ ہوا تو نے ذکر کیا کہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہیں یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی یہ دلائل سنوری ہی آیا پھر آتی انکوشی کی سچتا یہ حق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاک آف میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی ان کے ان کی اپنی جانوں میں دلائل موجود ہے تاکہ پھر اس کو وعدے ہو جائے گا کہ حق ہے تو آفاقی دلائل آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں ان خصی دلائل ذرا غور و فکر کرنے سے دماغ لڑانے سے پتہ چلتے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو افرجنا پلی سی تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری اگائی نبات نباتات انگوری تو افرجنا ہم نے قبضہ نکالا لے جن ہو شک بن متا کے با ہم اس سے دانے نکالتے ہیں سہ بہ جنا اور باغات انگوروں کے اور زیتون کے مشتبہ وَغَيْرَ متشاب ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے ہی جب یقیناً اس, اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے نشانیاں اللہ خانہ نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت کا یہاں پر ذکر کیا ہے اور عظیم نعمتوں میں سے نحمت کا کہ اللہ نے اسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے نرم و نازک انگوری زمین سے نکالی کوئی بھی پودا جب اگتا ہے تو بڑا نازک تھا وہ نکلا پھر اس کے بعد اس کو تناور برف بنا دیا یا اس کو بالی پر کھڑا ہوا ایک پودا بنا دیا اور اس کے اوپر تہ بسہ اللہ نے دانے اس طرح گندم ہوتی ہے گندم کا خطہ یا چاول دہ بسہ دانے ہر دم کے بعد اور جو درخت بنائے تو ان درختوں کے اوپر اللہ تعالی نے پھل پیدا کر دیے دیکھنے کو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 ذائقہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کیا ہے اور پھر اس کے مرحلے کو دیکھو مثلا کھجور ہے وہ اس کا پھل پیدا ہوتا ہے کچا اس کی کچھ حیثیت نہیں پک کر اس قدر لذیذ ہو جاتا ہے اور وہ اس دوران مختلف رنگ بدلتا ہے قبر پیلا پھر وہ جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے یہی حال زیتون کا ہے یہی حال انار کا ہے ان ضروریات ہماری اذا مار جب یہ پھل دیتا ہے تو اس کے پھل کو دیکھو اس کے مراحل کو دیکھو اندازہ آیا قومی یقیناً اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں وہ جاہ وشا المنی ولاقہ اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا لالا وہ خالہ تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ خالہ لن بلاسم جو علم اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے کچھ جانے بغیر ہی سب علم یا سکون جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑا بلند ہے اور بہت پاک ہے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 جنوں کو اور شیطانوں کو پوجنے والے مذاہب اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں شیطان پرست باقاعدہ پھر کا آپ کے پاکستان میں پر بھی موجود ہے یہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ یہ چھپے ہوئے اور محدود یہ اپنے مکمل طور پہ باطلاف و نظریات رکھتے عرب کے اندر بھی اس طرح کے معاملات پائے جاتے تھے اور پھر کی طرح فرشت کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بنا وجہ اللہ کے بیٹے قرار دیتے عیسان اسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے حضیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں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 اور ہر بری چیز بری جانور سا بچھو وغیرہ اور ہر بری چیز کو پیدا کرنے والا ایک خالق ہے وہ ہے ارحمن ارحمن اور یزاں یہ دو خالق وہ مانتے تھے خیر اور شر کے اور ان کو پھر وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے زبدش کا بھی یہی اسی طرح کا عقیدہ تھا وہ خالد ہے خیر خالے پہ شر دو خالق مانتے تھے جہان کے اندر کے دو خالق ہیں اور ان کا عقیدہ تھا کہ بالآخر خالق سے خیر خالق کے شر پہ غالب آ جائے گا تو اہل علم نے مجوس کو اسی وجہ سے ان کی عقیدے کی وجہ سے جنازے کا قرار دیا ہے کہ یہ زندگی ہے زندگی یعنی لیے بالکل ہی بے دین تو بہرحال اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا نے ان سب کا انکار کیا اور فرمایا اٹھانا ہوا تھا مایوش ریخون عما یسیقون جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑا ہی پاک اور نہایت کی بلند ہے